نہیں تھا مخلوق کے اندر اس لیے مفتصری نے کرام میں ایسے کلمات بولے ہیں جن کے ذریعے علم آتا کی نفی نکلتی ہے کہ اللہ نے یہ علم کسی کو سرے سے آتا ہی نہیں کیا سمجھا سر اچھا سی میری طرف دیکھو یہاں سے جان چھڑواؤ گے کہیں گے جی یہ آیات منسوخ ہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام بھی داخل ہیں علم عطائی کی نفی ہے لیکن یہ آیات منسوخ ہو چکی ہیں بعد میں اللہ نے حضرت کو علم دے دیا تھا سمجھا سر اب جواب سنو یہ جتنی میں جواب دے رہا ہوں یہ بار بار چلتے رہیں گے سوال بھی ان کے یہی جواب بھی ہمارے یہی سنو بات یاد کر لو یہ بات کہ جملہ خبری یا کیا کہہ رہا ہوں بالفاظ دیگر اخبار الہیہ کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتی جملہ خبریہ اور اخبار الہیہ کبھی منسوخ احکام <سؤال> منسوخ ہوا کرتے ہیں کیا منسوخ ہوا کرتے ہیں <سؤال> انشاعات منسوخ ہوا کرتے ہیں احکامات منسوخ ہوا کرتے ہیں اللہ پاک ایک حکم دیتا ہے اس کو منسوخ کر کے اور لے آتا ہے لیکن کبھی کوئی خبر منسوخ نہیں ہوئی خبر کا منسوخ ہونا اس کا من اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہا ہے اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ جھوٹ بولنے سے پاک, پاک, پاک ہے خلاصہ پاک یہ ہے کہ یہ متفقہ اصول ہے کہ اخبار الہیہ اور صفات الہیہ الہی کبھی منسوخ ان شاعت احکامات منسوخ ہوا کرتے ہیں اخبار اور صفات الہیہ کبھی منسوخ اب عبارت پڑھو نیچے نیچے عبارت ہے بل خبروں لایا تم نسخہ بل خبروں لا یا تمل النسخہ خبر جو ہے وہ نسخ کا استعمال نہیں رکھتی مظہری کا والا ہے اور عبارت کل تو وفی ہے انسخا اللہ تقدیر صحت تاخیر ناسخے ان فی الحکام لا فل اخبار میں کہتا ہوں کہ بے شک نسخ اوپر فرض کرنے سیوں نے تاخیر ناسخے سواس کے نہیں ہوا کرتا یا احکام کے اندر نہیں ہوا کرتا اخبار میں اخبار میں نہیں ہوا کرتا نواب صدیق قسم کی عبارت پڑھو ہفتوں میں کے منسوخ جائز ال نصف بوجھ ساتواں اصول یہ ہے ساتویں شرط یہ ہے کہ منسوخ وہ ہوتا ہے جو جائز ال نسخ ہوے جس کا نسخ جائز ہوے بس داخل نہیں ہوگا نسخ اوپر اصل توحید کے کیونکہ اللہ صبح المزل والا ازال ساتھ اپنے اسما اور صفات خود کے کی ہے کیونکہ اللہ تو لمزل والا ازال ہے اس کی صفات تو کبھی منسوخ نہیں ہوتی میری طرف دیکھو اور للہ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ اس لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ لہو یہ جملے اس خبریہ ہیں ہے خبریہ خبریے خبریہ خبریے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں خبر دے رہا ہوں کہ غیب والی صفت میرے ساتھ خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے اور یہ میری صفت بھی داع ہے ہمیشہ آئے کبھی منقطع <سلام> وہ اسمیہ جو ہے دوام پر دلالت کرتا ہے خبریہ ہے تو خبر دے رہا ہے اللہ پاک اسمیہ ہے تو دوام پر دلالت کرتا ہے پھر کہہ رہا ہوں گویا اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں تمہیں خبر دے رہا ہوں کہ میں علم غیب میرے ساتھ مختص ہے یہ صفت میں نے کسی کو آتا اور یہ اختصاص بھی داعمن اور آباد ہے مخصوص دنوں کے لیے <سلام> نہیں ہے <سلام> تو جب یہ خبر ہے تو خبر کے بارے میں کہنا کہ یہ منسوخ ہے یہ تحریف ہے قرآن نہیں تو اور کیا ہے او سمجھ رہے ہو اس لیے یہ تمہارا جواب بھی غلط ہوا اب شب و پنجم لکھا ہے نس سماوی اور ارضی غائب کسی غیر اللہ کے لیے ماننا شرک نہیں بلکہ مساوات میں یعنی اللہ تعالیٰ جتنا علم مخلوق میں ماننا شرک ہے میری طرف دیکھو کہ میں سمجھا دوں آپ یہ کہتے ہیں کہ فقط آسمانوں اور زمینوں کا علم اگر مانا جائے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ہے تو یہ شرک شرک تب بنے گا کہ اللہ کے علم کے برابر مانا جائے جی کیا بلا ہے بولو تو صحیح فقط سماگا تو عرض کا علم ماننا حضرت کے لیے یا کسی ولی کے لیے یہ شرک شرک تب بنے گا کہ ہم اللہ کے علم کے برابر مانے لا محدود لام متنا ہی برابر مانے تو تب شرک بنے گا فقط سما ہوا تو ارض کا علم اگر مانے تو یہ شرک نہیں ہے یہ سوال کریں گے اب میں جواب ارض کر ہوں جواب یہ ہے کہ یہ طلبی سے ابلیس ہے کیا سنو اللہ کے دو خاصے ہیں الگ الگ لامحدود لا علم وہ الگ خاصا ہے جو آدمی وہ مانے گا مشرق ہو جائے گا اور سماوات و عرض کا علم یہ الگ خاصا ہے جو یہ مانے گا پھر بھی مشرق ہو جائے گا کیا ہے دو خاصے ہیں الگ الگ علم محیط میں کل شہن اور لامحدود لا متناہی وہ اللہ پاک کا الگ خاصا ہے اور علم غیب سماوات و عرض کا یہ الگ خاص ہے وہ جو مانے گا وہ بھی مشرق ہو جائے گا جو سماوات اور ارض کا علم مانے گا وہ بھی یہ دو باتوں کو ملا جلا کر جو ہے کام لے رہے ہیں یہ وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے خیال کرنا تو سمجھ رہے ہو اچھا اب چھٹا شبو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ اللہ پاک نے سماوات اور ارض کی بہت ساری چیزیں پیغمبروں کو بتا دی ہیں یا اولیا کرام کو بتا دی ہیں پھر یہ کیا بن گیا شرک بن گیا تم بھی تو مانتے ہو کہ یہ بات ہے جواب جواب میں ابھی سمجھا چکا ہوں پیچھے پھر عرض کر رہا ہوں پھر غور کر لو ہمارا دعویٰ کلی علم غیب کا ہے کس کا ہے, کا ملے ہے؟ ملے کہ ملے ہر وقت ہر بات کو جاننا سماوا تو کے اندر یہ صفت کس کی ہے اللہ پاک کی ہے بعض چیزیں اگر اللہ نے کسی نبی کو بتلا دی ہیں یا کسی ولی کو بتلا دی ہیں تو یہ ہمارے دعوے کے منافی سن رہے ہو semantic. ہمارا دعوی کس کا ہے کلی ہے؟ علم غیب کا کس کا پھر کہو پھر کہو کس کا کلی مغیبات سماوات و ارد کے کلی مغیبات ہر وقت ہر چیز کو جاننا یہ صرف اور صرف کس کی شان ہے ہاں بعض جزیات کا علم اللہ پاک پیغمبر کو دے دے ولی کو دے دے یہ ہمارے دعوے کے خلاف جی نہیں آئے جی جی جی سمجھا ہم بھی مانتے ہیں کہ بعض کیا بہت ساری جزیات کا علم اللہ نے حضرت کو عطا فرمایا ہے لیکن وہ علم غیب کلی نہیں ہمارا دعویٰ علم غیب کلی کا ہے بات سمجھ جی جی آج یہ کلی جزی والا مسئلہ تم نے یاد کرنا ہے کون سا مسئلہ ایک کلی جزی وہ ہے جو تم نے عشاگوجی میں یاد کی ہے یاد کیے بیٹھے ہو نا کلی جزی اور ایک کلی جزی یہاں ہے علم غیب کلی کا عقیدہ رکھنا یہ شرک فیل علم ہے علم غیب کلی کا عقیدہ رکھنا یہ چاہے شرک فیل علم ہے اور علم غیب جزی وہ ہم مانتے ہیں اللہ پاک کبھی کسی پیغمبر کو کسی مخصوص بات کا علم دے دے کبھی کسی ولی کو کرامتن کسی بات کا علم دے دے یہ ہمارے دعوے کے خلاف نہیں ہے منافی نہیں ہے یاد کر لو یہ بات یہ بڑا دروازہ ہے ایک علم کا کہ وہ لوگ جزیات کو پیش کر کے کلی علم غیب پر دلیل پیش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جزیات تمہارا دعوی دلیل ہے. تم ایسی آیت دکھاؤ ایسی حدیث دکھاؤ جس میں نبی علیہ السلام فرمائیں کہ میں غائب جانتا ہوں اللہ کہے کہ میرا پیغمبر غائب ہاں یہ جزیات جو تم پیش کرتے ہو جزیات کو تو ہم بھی مانتے ہیں جزی علم غیب کو تو ہم بھی مانتے ہیں اب دیکھو علامہ خفا کی عبارت ہے وہ پڑھو اب پرچیاں تم نے شروع کر دی ہیں مجھے تو پریشانی ہوتی ہے پرچی علم والی کم ہوتی ہے دوسری زیادہ ہوتی ہیں جو اس بات اس بات چل افزا جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ کیا عطائی ہے جب نفی عطائی کی ہے تو اس بات بھی عطائی کا ہونا چاہیے حالانکہ اتنا اللہ تعالیٰ کا علم فریقان کے نزدیک ذاتی ہے میں نے کہا نہیں ہے سمجھا دیا ہے میں نے کہ آجت میں علم مطلق کی نفی ہے کہا نہیں ہے میں نے آجت علم <سلام> اللہ پاک مطلب علم کی نفی کر رہے ہیں کہ کسی مخلوق کو نہ ذاتی علم ہے نہ <تصفيق> کمال کی بات ہے میں نے تو وضاحت کے ساتھ سمجھایا میں نے کہا ہے کہ آیت کے اندر مطلب علم کی نفیت ہے تم جو کہتے ہو کہ فقط ذاتی کی نفیت کون سا کرینا ہے کوئی لفظ ہو جو بتائے کہ یہاں فقط ذاتی کی ہے یہ تو الٹا ان کی بات ہے ہم کہتے ہیں علم مطلب کی ہے مخلوق کو نہ ذاتی علم ہے نہ آتائی علم ہے نہ ذاتی علم غیب ہے نہ اللہ نے کسی کو علم غیب عطا کیا ہے لیکن چونکہ مخلوق میں علم غیب ذاتی ممکن نہیں تھا تو مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر علم عطائی سے کی ہے یہ ہمارے لحاظ سے کی ہے ورنہ اللہ کا علم تو ذاتی ہے یہ اور بھی مطلق ہے نصیبی کیا ہے مطلق, مطلق, مطلق ہے. ہے لیکن مخلوق کے لحاظ سے چونکہ علم عطائی ہے علم ذاتی ہو نہیں سکتا اس لیے یہ جی کلمات بولے ہیں کیا بلا ہے علم غیب کی تعین فرمانی کہ ہوا سے خمسہ اور عقل کے علاوہ کے ادراک کو علم غیب کہتے ہیں یا ادراک عقل داخل ہیں عبداللہ جی. اللہ ٹھیک ہے یہ جی ان اللہ تعالی بحث آ رہی ہے جب بحث ختم ہو جائے اور پھر کوئی مسئلہ رہ جائے پھر تم پرچی لکھنا ابھی تک تو ابتدا ہے. ہے ابھی تو ابتدا ہو رہی ہے ابھی بحث آ رہی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد فکر نہ کرو تمہارے دماغ کا خوب آپریشن ہوگا انشاءاللہ اللہ سمجھا باقی جو مولویہ قیل کال ہے بریلویوں سے بھی تم جب بڑھ جاتے ہو کیل کے اندر تو اس کا جواب دینا نہ جائز ہے نہ ضرورت ہے بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھا سوال کرنے کے عادی ہوتے ہیں اب میں دیا تھا وہاں احمد پور شرفیہ ہتھیجی ہے کلا کا احمد پور شرقیہ کے ساتھ سمجھا سی تو وہ مجھے پتا ہے اس علاقے کے لوگوں کا ان کا مزاج ہے بس جب جبھی مولوی آیا مسئلہ ان کو معلوم ہے لیکن ضرور پوچھیں گے وہ مولوی سے کھنسانے کے لیے تو وہ آ گیا اب عبارت پڑھو یہ جناب جب مولانا حسان علی رحمان نے مسئلہ علم غیب بیان کیا تھا نا علاقے کے اندر تو مشہور ہوا تھا کلی جزی کا مسئلہ کیا مشہور ہوا تھا یہ کلی جزی کا مسئلہ مشہور ہو گیا تھا علم غیب والا اور یہ کلی جزی والا مسئلہ یہ ایسی بات نہیں یہ واقعی مدار ہے کلی جزی پر بات کی بات کی کیا ہے ہاں کہ اللہ کا علم کون سا ہے کلی ہے اللہ کا علم کون سا ہے ملی. ہر وقت ہر بات کو جاننا ہمارا دعوی یہی ہے کہ ہر وقت ہر بات کو جاننے کی صوت کس کی ہے ہاں بعض مخصوص جزیات کا علم اگر اللہ کسی پیغمبر یا ولی کو دے دے گی جی ہمارے دعوے کے منافی نہیں نا. ہے اپن ہو بکون حولا یکفال خافیت ان میں عمومل مزدر مضافے اور ہونا اس اللہ تبارہ کا تعالی کا کہا کہ نہیں اس پر کوئی چیز یہ عموم مزدر سے نکل رہا ہے وہ جو مضاف ہے میری طرف دیکھو اوپر دو سمجھ لو غیب السماوات سماوات غیب مزدر ہے اور مزاف ہے السماوات اس, اس کا کیا ہے مزاف الح ہے اور قانون ہے کہ مزدر جب مضاف ہوگے تو اس میں عموم ہوا کرتا ہے مزدر جب مضاف ہوگے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہی بات ہو رہی ہے من عموم الماف عموم مزدر سے نکل رہا ہے جو مزدر مذاف ہو رہا ہے من تو روکل عموم ہے کیونکہ یہ بھی عموم کے طریقوں میں سے آئے آگے فاداد ان یا عالم و کل گئے بن فن ہو یا بس فائدہ دے دیا اس بات نے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے ہر غیب کو کس کو سمجھ یہ بات اللہ جانتا ہے کس کو ان یا عالم و سوا ہو اور بے شک شان یہ نہیں جانتا اس کل غیب کو نہیں جانتا اس کل غیب کو سوا اس کے اللہ کے سوا کوئی اور سمجھ رہے ہو سی اور خاصا وکو قیامت کا وقت وقوع قیامت کا وقت جو ہے اس کی تاجین کا علم بھی سوائے اللہ کے اور کسی کو یہ خاصا ہے اللہ پاک کا کہ صرف اللہ کے پاس علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی اور کسی نبی ولی کے پاس یہ علم نہیں ہے فرماتے ہیں کہ اس خاصے کے پورے معاخذ اور ان کے افہام سلف عبارات اور ان کے سوال و جوابات یہ تو کتاب و توحید فل علم کے اندر دیکھو یہاں فرماتے میں مختصراً چند مع آخر ذکر کرتا ہوں یس الگ الصحاب ربی پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کہ کب ہے ٹھہرنا اس کا فرما دو اس بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ علم اس قیامت کا صرف میرے پروردگار کے ہاں ہے صرف کس کے ہاں ہے میری طرف دیکھو گے فرماتے ہیں کہ یہ آیت مستقل چھ دلیلوں کا مجموعہ ہے کتنی دلیلوں کا چھ دلیلیں ہیں اس میں کل انما علم آگے ایک بولے ایک بولے بہت بولتے ہو ہم ہی آئے ہمارے ہاں ایک پڑھتا ہے باقی سنتے ہیں تم ہو شافی ہملی مالکی سارے بول پڑھتے ہو حافظ جی آگے کس طرح ہے کل انما علم ہا اندربی کے بعد کیا ہے لا جو حال وقت ہاں آگے آگے, آگے آگے آگے آگے بڑا بڑا کاری ہے یہ چھپا ہوا کاری ہے یہ اچھا چھ دلیلیں ہیں کتنی دلیلیں ہیں لیکن فرماتے ہیں جہاں ہم ایک دلیل کی بحث کر رہے ہیں کل انما علم ربی کے اب دیکھو اب پڑھو فام سیلف نمبر وڑھو کال ابن و عباسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ون فرماتے ہیں ان نما علم اندو شوائے اس کے نہیں علم کیا کا صرف اللہ کے پاس ہے استا سارا چلا ہے جلد. اکیلا ہو چکا ہے اللہ تبارک بطالہ ساتھ اس علم کے فلم جوتل اللہ علیہ ملکن مقربا ولا رسولا پس نہیں متلے کیا اللہ پاک نو برس کے کسی ملک مقرب کو اور نہ رسول کو فلم یوتل اللہ پر لکیر لگاؤ آخر تک ولا رسولن تک فلم یتل اللہ علیہ ملکن مقربا ولا رسولن لکھ لیا لکیر لگانے میں بھی وقت لگ رہا ہے میری طرف دیکھو اللہ نے کسی ملک مقرب اور کسی رسول کو متلے فلم جتلے اللہ سے علم عطائی کی نفی نکل رہی ہے آگے آ رہا ہے انشاءاللہ کس کی نفی نکل رہی ہے اور مالکن مقرب ولا رسول ناکیرا نفی کے بعد ہے ناکیرا تو ناکیرا نفی کے بعد جب آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا نہیں دیتا کسی ملک کو اطلاع نہیں کسی نبی کو اطلاع نہیں حتہ کہ اسرافیل جو سور میں پھونکا دے گا اور کیا متائے گی اس کو بھی اطلاع نہیں ہے اور حتیہ کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اطلاع کاضی بیزابی ولف لہ اور مفسر خاضن اور مظہری فرماتے ہیں ان نما علم اندر استاثرب ہی لمبلے آلے ملکن مکربن ولا نبی مرسلہ نہیں متلے کیا اللہ پاک نے کسی ملک مکرم کو اور نہ کسی نبی مرسل کو لکیر نہیں لگائی تم نے ابھی تک لمبلے پر لمبلے والے ہے ملکن مکربن ولا نبی مرسلہ اس پر لکیر لگاؤ جلدی کرو فام سلم نمبر تین اللہ آلوسی اللہ امادی نصفی اور اللہ زمکشری نیشا پوری لکھتے ہیں مانا کون غال کا خاصتا اور مانا ہونے سے علم کا صرف اللہ کے ہاں یہ ہے انہو بھی چونکہ اللہ ہوتاثر بھی کیونکہ بے شک اللہ اکیلا ہو چکا ہے ساتھ اس کے ہے لم یخبر آہاد بھی ہے لم یخبر ہے سو لم یقبر احادن بھی لکیر لگاؤ لم یخبر آہادن بھی ملکن مقرب اور نبی مرسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں خبر دی کسی ایک کو خواب و ملک مقرب ہو یا نبی مرسل ہو وہ مرسلن تک لکیر لگانی ہے مرسلن تک ہاں لم یخبر کے اندر اخبار کی نفی آ گئی اطلاع کی نفی آ گئی ہتا کی نفی آ گئی ملک مقرب نبی مرسل میں سارے انبیاء اور ملیکہ کی نفی آ گئی سمجھا نا سر بس اب جوابات غالیانہ سنو نمبر اول وہ کہیں گے یہ آیت منفوخ ہے اور وہی جواب جو پیچھے دیا گیا یہ آیت کیا ہے جواب ہمارا بھی وہی جواب ہے انما علما اندربی یہ جملہ خبریہ ہے کون سا جملہ ہے اسمیہ اور خبریہ ہے اسمیہ بھی ہے اور اگلے دن ایک بندہ ملا ہے مولوی حکیم بھی ہے مولوی بھی ہے مولوی بھی ٹکرا ہے عبارتیں یاد ہیں اس کو متول کی تلوی توضیع کی عبدالغفور کی سمجھا سی ڈاڑھی منڈرا ہے داڑھی پر استرا ہے حکیم ہے مولوی ہے کسی زمانے میں پڑھا تھا داڑھی پہ استرا ہے سگریٹ بھی پیتا ہے متول کا مطالعہ بھی کرتا ہے سمجھا سر اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ آج کل کوئی مولوی بھی ہے نہیں آئے میں نے کہا بہت سارے مولوی ہیں نہیں نہیں یہ مولوی نہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کہتا تھا میرے سامنے ایک سطر متول کی پڑھیں بیان کریں مجھے پتا چلے کوئی مولوی ہے نہیں آئے تلوی توسیع بھی کسی کو یاد ہے آج کل نہیں آئے مجھ سے پوچھ رہا تھا سمجھا سر اللہ اکبر سبیرا <تصفح> وہ کہہ رہا تھا والد صاحب رحمت اللہ کے نام کہ وہاں آئے تقریر کرنے کے لیے ایک بڑے عالم تھے مولانا عبد الواحد صاحب ان کے پاس جایا کرتے تھے والد صاحب ملنے کے لیے پھر تقریریں کرتے تھے اکٹھے تو وہ کہہ رہا تھا حکیم کے میں اس وقت پڑھتا تھا شرح تحذیب تو والد صاحب کے نام کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب ائیے آل آئے رب کو مارتوں کا زیبان کون سا قذیہ ہے سمجھا سر آپ حضرات کو تو یہ باتیں یاد ہوں گی آہ. یہ تو معمولی باتیں ہیں کون سا قضیہ ہے قضیہ مزیے چھوڑو مناظرہ ہو رہا تھا ایک دیو بندی اور بریلوی کا سمجھا سی تو دیو بندی نے پوچھا الحمدللہ رب العالمین کون سا قضیہ ہے ہمارے ہاں قضیہ کہتے ہیں موت کو قضیہ ہو گیا موت ہو گئی ہے بریلوی نے کہا وہ دیکھو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے قضیہ کیا قضیہ موت کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں جی تم بھی یہی جواب دو گے قضیہ موت کو کہتے ہیں اور کیا فبی عیابت کا کو زبان کون سا کضیا ہے شرط عظیب کا گھاشیا ہے توحفہ شاہ جہان جہ سمجھا تم نے سنا ہوگا وہ ترکیب لکھتا ہے سمجھا کاش کے پڑھنے والا کوئی ہو یا پڑھانے والا آپ تو پڑھانے والے کوئی نہیں ہے وہ ترکیب لکھتا ہے شرط عظیب کی بارت کی منطقی کی ترکیب نہوی نا منطقی کہ یہ موضوع ہے یہ معمول ہے موضوع محمول مل کر یہ کون سا قزیا ہوا یہ مقدمہ ہے یہ تعلیہ ہے یہ مل کر یہ قضیہ شرطیہ ہے یہ فلانا قضیہ ہے یہ قضیہ موجہات میں سے یہ ممکنہ عام ہے ممکنہ خاص ہے مشروطہ آم ہے مشروطہ خاصہ ہے وہ سارے یاد ہیں نا تمہیں ہاں وہ ترکیب بیان کرتا ہے بہت اچھا سے انما علم اندر ربی جو جملہ اسمیہ خبریجہ ہے جملہ خبریجہ تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ جملہ خبریہ اور اسمیہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خبر دے رہا ہے اللہ, خبر دے رہا ہے اللہ خبر دے رہا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے نہیں, نہیں, ہے, نہیں ہے, ہے اور یہ میری صفت دا ہے وقت ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے اور اخبار الہیہ کبھی منسوخ نہیں ہوا کرتی اخبار الہیہ منسوخ ہونے سے پاک ہیں لہذا یہ سوال کرنا جو ہے یہ بالکل باطل اور مردود ہے بات سمجھائی اچھا سی اچھا صحیح اور سوال ان کا جواب غالیانہ نمبر دو لکھا ہے نا جی وہ کہیں کہ یہ مخلوق سے علم ذاتی کی یا یاتائی کی نہیں ہے علم ذاتی کی نفیہ اور آتا کی نہیں ہے جواب دو جواب ہیں پہلا جواب وہی ہے کہ ذاتی کی علم ذاتی تو مخلوق کے اندر ذرے کا بھی نہیں ہے مخلوق کے اندر علم ذاتی تو زرے کا بھی نہیں ہے تو پھر خاص کر قیامت کی علم کا ذکر کرنا چھ مانا دارا دے اور ذاتی کی نفی ہے اگر تو پھر علم قیامت کا خاص طور پر ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے ذاتی علم تو مخلوق کو ذرے کا بھی نہیں ہے اور سمجھ رہے ہو الجواب سانیہ وہی بات ہے کہ اس کلمے کے اندر اس آیت کے اندر مطلق علم کی نفی ہے کس کی نفی ہے ذاتی کی بھی اور, بھی سا کی اور بھی کون سا لفظ ہے جو تمہیں بتا رہا ہے کہ علم عطائی کی نفی نہیں ہے اور فقط بتاؤ تو صحیح میں کون سا لفظ ہے جو تمہیں بتا رہا ہے ظالم و تحریف قرآن کرتے ہو کہتے ہو ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کی حالانکہ قرآن کے لفظ مطلق ہیں یہاں مطلق علم کی نفی ہے ذاتی کی بھی اور قیامت کا علم نہ ذاتی طور پر کسی کو معلوم ہے نہ عطائی طور پر لیکن چونکہ ذاتی علم مخلوق کے اندر ممکن ہی نہیں تھا ذاتی علم چونکہ مخلوق کے اندر ممکن ہی نہیں تھا اس لیے مفسرین کرام نے بھی علم عطائی کی نفی کی ہے کہ میاں اللہ نے یہ علم کسی کو کسی کو آتا نہیں فرمایا اللہ نے کسی کو یہ علم دیا نہیں ہے سن رہے ہو اب پھر پیچھے ہوئی عبارتوں پر نظر ڈالو نظر ڈالو کالا ابن عباسن پہلی عبارت کیا ہے فارم سرو نمبر اول کہاں ہے ہاتھ رکھو مجھے بھی پتا چلے کہ تم دیکھ رہے ہو اس ساتھی کو بتاؤ یہ ہے یہ ہے جہاں ہاتھ اوپر اوپر اوپر اوپر ہاں یہ کالا ابن عباس مفسر قرآن زبان دان قرآن دان بلا واسطہ شاگرد نبی آخر الزمان جا فرماتے ہیں فلم یتلے اللہ علیہ فلم اللہ نے کسی کو اللہ نے کسی کو متلے نہیں فرمایا سن رہے ہو اللہ نے کسی کو اس کے نیچے کا لفظ کیا, کیا لم جوت لم اللہ نے کسی کو اس کے بعد کیا ہے لم جو بر بہی کسی کو اطلاع نہیں دی کسی کو خبر نہیں دی معلوم ہوا کہ یہاں عطا کی بھی نفی ہے فقط ذاتی کی نفی مراد نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہو فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس صحابی رسول ہیں اور صحابی رسول جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے وہ بمنزل مرفوں کے ہوتی ہے بمنزلے گویا کہ نبی علیہ السلام نے خود تفسیر فرمائی ہے اب اس حوالے کے بعد ہمیں اور کسی حوالے کی ضرورت ہے لیکن ہم فریق ثانی کی دل جمعی کے لیے آ اور ایک حوالہ پیش کرتے ہیں اب دیکھو پڑھو نیچے نیچے اسماعیل حقی کہتا ہے کل انمائل مہائند ربی خاص ستن چلا گئے خاص ستن صرف اسی کے پاس ہے قدستہ سرب ہی اللہ اکیلا ہو چکا ہے لمبلے والے ملکن مکربن ولا نبی مرسلا لکیر نہیں لگائی ابھی تک تم نے لگاؤ نا لم جوت ملک ان مقرب ولا نبی ان اللہ نے کسی ملک مقرب اور کسی نبی مرسل کو اطلاع نہیں دی کیا نہیں دی اطلاع نہیں دی اللہ تبارک مطالعہ نے اطلاع کی نفی ہے اور سن رہے ہو اچھا سن اب آگے جواب غالیہ نمبر تین از مفتی احمد جار صاحب چنا موصوف لکھتے ہیں عبارت پڑوس کی کہتا ہے اب تو یہ کہ اس آیت میں یہ کہاں ہے کہ آپ کو قیامت کا علم نہیں دیا اس آیت میں تو یہ ہے کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے دینے کی نفی نہیں ہے دینے کی نفی سمجھ یہ بات جواب ہمارا وہی ہے جواب یہ کہ یہاں کلمہ ہے انا ماں کا کون سا کلمہ ہے ان ماں کا کلمہ آتا ہے حسر کے لیے اس بات ما بعد نفی ما سوا اس بات ماں اور اس بات ماں باد نفیے کے لیا ہے نیچے عبارتیں بھی لکھی ہیں دیکھ لو وہ منہا ان حسر کے طریقوں میں سے ایک ان بھی ہے اور نیچے عبارت والے کو لنتے ان ماں لے اس بات ما یوز کرو باد و نفیے ماں کا اس بات اور ماں سوا کی چاہے میرے طرف دیکھو جب حسر ہے ان ہے تو ماں باپ کا اس بات اور ماں سوا کی چاہے تو حسر آ گیا نہ آ گیا اور جب حسر آیا تو حسر میں مثبت منفی دونوں پہلو ہوا کرتے ہیں حسر تو بنتا ہی تب ہے کہ دونوں پہلو ہوں میں مثبت بھی اور اگر ایک پہلو ہوگا تو وہ حسر نہیں بنے گا اس لیے یہ کہنا کہ یہاں غیر اللہ یا نبی علیہ السلام کو علم دینے کی نفی نہیں ہے یہ کہنا تعریف ہے نفی موجود ہے نفی ان نماز کے اندر جس طرح اس بات ہے اسی طرح نفی بھی موجود ہے بات سمجھیے اچھا سی اور جواب وہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام اس نفی میں داخل نہیں آئے چلو ٹھیک ہے کہ نفی ذاتیت آئی دونوں کی ہے لیکن نبی علیہ السلام یہاں داخل ہے کیا کہہ رہا ہوں نبی علیہ السلام اس آیت میں داخل ہے ایمی. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام داخل نہیں ہے اب جواب بھی وہی ہے جواب بھی وہی ہے میری طرف دیکھو کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے نے وہ عمومی کالمات ذکر فرمائے ہیں جو اپنے عالمگیر عموم کی وجہ سے جہان کے سارے انسانوں کو شامل ہیں جہان کا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ان آیات سے اور ان کالمات سے خارج نہیں ہے ایسے عمومی کالمات ذکر فرمائے جو اپنے عالمگیر عموم کی وجہ سے جہان کے ہر انسان کو چاہیں شامل ہیں جہان کا کوئی انسان خواب و کافر ہو یا مسلم ہو نبی ہو یا ولی ہو مرد ہو یا عورت ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی اس سے باہر اور کوئی اس سے خارج نہیں آئے اگر نبی علیہ السلاط و تسلیم خارج ہوتے تو مفسرین کرام کا فرض بنتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو مستثنا کرتے کیا کرتے جب نبی علیہ السلام کو مستثنا نہیں فرمایا گیا حالانکہ بقول شما حضرت مستثنا ہیں تو یہ مفسرین کی خیانت ہے تو انہوں نے خیانت کیا کہ حضرت مستثنا تھے لیکن آپ کو مستثنا نہیں کیا لیکن ہم مفسرین کرام کے بارے میں خیانت والا قول نہیں کر سکتے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مستثنا نہیں بلکہ آپ بھی داخل تھے اس لیے مفسرین نے عمومی کالے مار ذکر فرمائے اور استثنا پیش نہیں فرمائے بات سمجھ فرماتی فرماتے ہیں میرے طرف تو دیکھو اے غالیو تم ہو مدعی استثناء کے تم کیا ہو استثناء کے مدعی ہو اس لیے تمہارے ذمے ہے کہ بہت نہ صحیح ایک حوالہ کسی مفسر کا پیش کرو جس نے لکھا ہو کہ نبی علیہ السلام مستثنا حضرت کیا ہیں اگرچہ اور سنو بات اگرچہ مفسرین کے قول کے ذریعے قرآن کا عموم کبھی خاص ہے نہیں ہو سکتا لیکن ڈوبتے کو تنکے کے کا سارا صحیح تم کوئی حوالہ پیش کر دو مفسر کا جس نے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام اس عموم سے کیا ہیں مستثنا ہیں لیکن قیامت آ جائے گی تمہیں کوئی حوالہ نہیں ملے گا آؤ اب ہم تمہیں حوالہ دیتے ہیں ہم تمہیں خاص حوالہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی داخل ہیں خارج اب آگے پڑھو ابن جریر کی عبارت پڑھو کولیا محمد اول سا علی کا ان وقت سات وہین مجیے یا محمدو لکیر لگا دو کلیا محمدو پر کلیا محمد محمدو سا علی کا ان وقت سات وہین مجیحا فرما دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوال کرنے والوں کو قیامت کے وقت سے اور وقت اس کے آنے سے لا علم لی بذالکا لا ظال لگاؤ لا علم لی بذالکا کا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے ولا یا اللہ اور یہ علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے اللہ بھی ظالم ہو گئے وہ ذات پاؤ جو جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کا آبھی بات نبی علیہ السلام داخل ہیں ان آیات میں یا مستثنا ہیں داخل ہیں یا مستثنا ہیں اب دیکھو کل یا محمد صاف موجود ہے نہیں ہے اور ہمارا پڑھو اللہ ما مراغی اور اللہ ما عبدہو مصری لکھتے ہیں الجاجوہن نظیر ہو فرمادو اے ڈرانے والے علم, بے شک علم کا صرف میرے رب کے ہے اکیلے نہیں ہے میرے ہاں, ہاں ولا ان دری اور نہ میرے سوا کسی کے پاس امن الخل کے چھ امن ہو کسی مخلوق کے پاس کوئی چیز سے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے فرماتے ہیں غالی صاحب و امام ابن جریر کا جملہ لا علم علی بذالکا کا اور مفتی عبد اور علامہ مراغی کا جملہ اللہ سہندی بار بار پڑھو اور اپنے اقدے کرو میری طرف دیکھو حضرت آخر میں ایک دو باتیں عرض کر دوں گی جہاں لکھی ہوئی نہیں ایک بات ہے سوال کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کو علم قیامت نہیں تھا حالانکہ حضرت نے تو بتایا ہے کہ محرم کا مہینہ ہوگا جمعہ کا دن ہوگا بتایا نہیں بتایا محرم کا مہینہ ہوگا جمعہ کا کیا مت آئے گی تم کہتے تو حضرت کو کیا مت کیا البنی حضرت نے تو سب کچھ بتا دیا مہینہ بھی بتا دیا دن بھی بتا دیا اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ بات جواب یہ ہے کہ یہ مہینہ اور دن بتانا یہ تعین نہیں ہے یہ تعین کتنی سال گزر گئے نبی علیہ السلام کو ہاں کتنی سال گزر گئے چودہ سو سال سے بھی اوپر گزر چکے ہیں چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں اور یہ بھی ہجرت کو ہزی چانا میں حضرت چودہ سو محرم تو گزرا ہے کتنی سو اور پھر ہر محرم میں چار جمعے ہوں جی تو پھر کتنی بن جائیں گے جمعے چود چونجا پانچ ہزار چھ سو جمے گزر چکے ہیں چودہ سو محرم گزر چکے اور پانچ ہزار چھ سو آج تک تو قیامت نہیں آئی آپ نے فرمایا محرم کا مہینہ ہوگا جمعہ کا دن ہوگا لیکن آپ نے جو فرمایا تو چودہ سو سال گزر گئے چودہ سو محرم پانچ ہزار چھ سو جمعے گزر چکے لیکن آج تک قیامت قائم yes. بابا یہ علامت ہے یہ تاجین نہیں ہے یہ علامت ہے یہ تعین تعجین yes. تب ہوتی کہ آپ کہتے چودہ سو پچیس محرم کا مہینہ اور پہلا جمعہ یہ ہے تعظین کہ فلاں سن والا جو محرم آئے گا اس کا جو فلانا جمعہ آئے گا اس دن قیامت قائم ہوگی اس کو تاجین کہتے ہیں رہی یہ بات کہ جمعہ کا دن ہوگا محرم کا مہینہ ہوگا یہ تو علامت ہے یہ تاجین نہیں بلکہ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی ہزار جمعے گزر چکے اتنی سو مہینے گزر چکے لیکن آج تک قیامت نہیں آئی سوال سمجھ آئے بات سمجھائی تھی خاصہ نمبر چھ سنو بات مغیبات خمسہ کا علم کس کا علم مغیبات خمسہ کا علم یہ بھی چاہے خاصہ الہیہ ہے کسی مخلوق کے لیے ماننا یہ جی چاہے شرکشل علم ہے اب دیکھو نیچے پڑھتے اردو پڑھو خاصہ نمبر چھ علم مغیبات خمسہ کا بھی خاصہ الہیہ ہے دو شخص ان پانچ خواص میں سے کسی ایک خاصا کے علم کو کلی کو علم علم ہاں یہ لذ کی ضروری ہے دو شخص ان پانچ خواص میں سے کسی ایک خاصا کے علم کلی کو کسی غیر اللہ کے لیے مانے خاذاتی طور پر جاتا جاتائی طور پر وہ مشرک مشرق علم ہے چاہے ہے اب پڑھو ماخذ نمبر اول ان الله عنده المفاتح وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير بيش الله تبارك وتعالى صرفه في جهه علم القيامه اور وہی وہ اتارتا ہے بارش کو اور وہی وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے اور نہیں جانتا کوئی نفس جو کل کیا کرے گا اور نہیں جانتا کوئی نفس کی کون سی زمین میں مرے گا این اللہ علیہ بے شک اللہ علم والے خبردار ہیں میری طرف دیکھو گے جی پانچ جملے ہیں کتنی جملے ہیں آمد. ان اللہ ان دہو المسا وزل الغیس و الم و مافل وما تدری نفسم ماضا تقسب غدا وما تدری نفسم اردن آمد. پہلا پہلا جملہ ہے ان اللہ ان اس کے اندر کئی وجوہ کی بنا پر حسر ہے کئی وجوہ کی بنا پر کون سا جملہ حسر ہے ان اللہ ان علم المسا میری طرف دیکھو لفظ اللہ کی تقدیم تکا ان دہو کی تقدیم خود لفظ اندا کتنی ہو گئے تکرار اسناد چار چیزوں کے ذریعے حسر ہو رہا ہے کتنی چیزوں کے ذریعے لفظ اللہ کی تقدیم لفظ آئندہ کی تقدیم خود لفظ آئندہ اور تکرار اسناد یہ کیا ہے چار چیزیں ہیں حسر کا فائدہ دے رہی ہے کتنی چیزیں ہیں تم نے مختصرمانی میں پڑھا ہے کہ زید قامہ زید ان کے اندر ایک اسناد ہے زید قامہ میں دو اسنادے ہیں ہم سے یہاں وہی بات ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ پہلا جملہ جو ہے ان اللہ عند اس کے اندر کتنی چیز ذریعے حسر ہے چار سمجھا لفظ اللہ کو مقدم کرنا لفظ عندہ کو مقدم کرنا خود لفظ عندہ اور تکرار اسناد یہ چار چیزوں کے ذریعے حسر ہے اب پڑھو مانا کرو علامہ خفا جی رحم اللہ فرماتی والے تقدیم ہو خبریں اور بس بس بات کے تاکہ مقدم کرنا اسلامی اللہ کو اور مبنی کرنا خبر کو اس پر مبنی کرنا خبر کو اس پر جو فید الحسر ہے فائدہ دیتا ہے حسر کا جس طرح کے قرارتی بھی اللہ تی بھی نے جس طرح کے اس کو ثابت کیا ہے معافی ما میں مزیحت تکرار الاسناد ہے علاوہ اس کے اندر تکرارے الاسناد کی فضیلت بھی آئے و ب تقدیم ضرف اور ظرف کو مقدم کرنا یعنی اندہ والی فائدہ دیتی ہے کا بھی بل لفظ وزال بفظ و بلکہ خود لفظ اندا جو ہے یہ خود حسر کا فائدہ دے رہا ہے تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو گے آگے ہے وہ جو نزیل دوسرا جملہ کیا ہے یہ معطوف ہے اندہ المسا پر کس پر ان اللہ علم المسا ان اللہ جو نزیل ان اللہ ان اور ان اللہ ہاں یہ اس طرح اب کرو مانا آج سنا جمل تلفی جاتی جاتی السمل جلیل ہے ظاہر یہ ہے کہ جو نزل الگ اس کا جملہ اوبر جملے کہ جملہ زرفیہ کون سا ہے عندہو علم وہ جملہ زرفیہ جو مبنی ہے اس میں جلیل یعنی لفظ اللہ پر پس ہو جائے گا یہ بھی خبر مبنی اوپر اس میں جلیل کے جس طرح کے معتوف عالے ہے بس فائدہ دے گا کلام اختصاص کا سمجھ رہے یا متف جمزلوں پر ہے ان اللہ ان علم المسا ان اللہ جو نظر الغیسا ان اللہ یالم تو جس طرح جو نظر الغیس کے اندر حسر ہے ظالم کے اندر بھی کیا ہو جائے گا حسر ہو جائے گا کہتا ہے فام اوبر جملے کے ذرفیہ کے بھی نظیر ما قبلی ما قبل کی نظیر کی طرح ہے بات سمجھیے وما تدری نفم مادہ تقسب و غدا وما تدری نفم بے ارزن تمود یہاں نفس ناکیرا نفی کے بعد ہے نفس ناکیرا دونوں جگہوں پر نفس ناکیرا نفی کے بعد ہے لہذا ناکیرا نفی کے بعد جب آتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوا کرتا ہے عموم کیا ہوتا ہے عموم ہوا کرتا ہے اس میں بھی عموم ہے سارا جہان اس میں داخل ہے جب سارا جہان داخل ہوگی آئی جو نفی ما تدری والی سمجھا نا سی اس نفی نے ساروں کو اڑا دیا ما كانت نفس الناكره في سياق النفيه جبکہ لفظ نفس الناكره تھا نفی کے سیاق کے اندر یعنی نفی میں شامل تھی عامتر عام چاہے دع الا نفی العلم عن الجميع کنایہ تن عن اختصاصی تعالی بعلم ذلك کر دیا گیا ہے جو نفی کرنا علم کا تمام مخلوق سے لیکن آیا خاص ہونے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ علم کے بات سمجھ اب آؤ کی باتیں پڑھو سی یہ پرچیاں مجھے نہ دیا کرو گی دی. میں بار بار تمہیں کہہ رہا ہوں پرچیاں نہ دیا کرو سمجھا دی. سر حافظ جی کے خلاف پرچی ہو تو دیا کرو اور کیا کرو ہاں اچھا حافظ جی کے خلاف لکھا کرو پرچیاں سان واقعی ہوگا کہ میرا محبوب روٹ جائے گا اچھا سر دوبیر تو پانی گننا چاہے گریا سڑ مفسرین کرام نے مرتک دیکھو جی مفسرین کرام نے فرما دیا ہے کہ پانچوں جملوں میں کیا ہے پوری بات جو پہلے آئی ہے پانچوں جملوں میں کیا ہے اور حسر میں دو پہلو ہوتے ہیں منفی بھی اور تو یہاں منفی مثبت دونوں پہلو ہیں کہ اللہ کے پاس علم ہے اور کسی مخلوق کے پاس علم نہیں ہے بات سمجھیے حتیہ کہ امبے یا سب اس کے اندر چاہیں داخل ہیں لیکن اب فرماتے ہیں کہ عبارتیں پڑھو سمجھا سی نبی علیہ السلام کا اپنا فرمان اور صاب کرام کا تاکہ مزید بات واضح ثابت ہوگئے اخرج احمد وان ابن مسودی اللہ تعالیٰ مجمعین حضرت امام محمد بن حمبل رحم اللہ روایت لیات ابن مسود سے فرمایا مایا نبی حکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفاتیح کل شین دے دیئے گئے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں ہر چیز کی ہر چیز کی چابیاں دیے گئے غیر خم مگر پانچ کی ان اللہ علم بے شک اللہ پاک صرف اسی کے پاس علم قیامت کے لف رہی تو سن رہے ہو اچھا سی آگے نیچے فارم سیلف نمبر تین پر آ جاؤ صرف نمبر تین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ما حاضر تو ہو لا ملک المقرب یہ پانچ چیزیں جنہیں ملک مقرب نہیں جانتا ملک مقرب حتا کہ اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں جانتا جبریل بھی نہیں جانتا ولا نبی مرسل مصطفیٰ اور ننبی مصطفیٰ جانتا ہے لکیر لگاؤ بھائی لکیر لگاؤ ملک مقرب بھی نہیں جانتا اور نبی مصطفی بھی نہیں جانتا کوئی بھی نہیں زیادہ آگے فاما ندا ہو یا نہیں ہے جن. قاتب کی مہربانی ہے جلد ساز کی مہربانی ہے اور جو چھپوانے والا ہے اس کی بڑی مہربانی ہے جیسے آگے تمہارے پاس کھڑا ہے لفظ کھولو فمن امن ہو یا انحو کفرن بال قرآن کا فرا بال قرآن کا فرا یہ کھڑا ہے آگے اگلے صفے پر کھڑا ہے جو انسان دعوی کرے گا کہ وہ ان پانچ میں سے کچھ جانتا ہے ف ان نہ ان قرآن کا کفر کیا لے ان خالف کیونکہ اس نے اس کی مخالفت کی ہے قرآن کی کیا کی ہے مخالفت کی ہے اب آگے تو آ رہا ہے قطادہ سے روایت آئے انساد اللہ اشیاغیبی غیب کی استاثر اللہ اکیلے ہو چکے اللہ پاک ساتھ ان کے پس نہیں مچلے کیا اوپر ان کے ملک مقرب کو نبی مرسل کو سمجھا سیں جہاں بھی لکیر لگا دو <تصال> <تصال> ان فلادری آدم منسم پر بھی لکیر لگا دو آدم منس پر پس نہیں جانتا کوئی ایک لوگوں سے کہ کب قائم ہوگی کیا کس سال میں یا کس مہینے میں یا رات کو یا دن کو اور جنس دل پس ایسا بس نہیں جانتا کو یہ کہ کب نازل ہوگی بارش رات کو یا دن کو اترے گی بھائی عالم معاف رحام پس نہیں جانتا کو یہ کہ کی کیا کو چل رہے کے اندر آیا مذکر ہے یا مونس سرخ ہے یا سفیا یا چاہے اور نہیں جانتا کوئی نس کے کل کیا کرے گا خیر یا شر اور نہیں جانتا تو اے ابن آدم کب مرے گا تال لدن شاید کے کل مرا ہوا ہو لال کل مساب ہو ودن شاید کے تو کل مصیبت میں گرفتار کیا جائے سمجھا سی کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا یہ سبق شروع ہونے سے پہلے جب سے دورہ شروع ہوا پچھلے منگل کو سوموار کے دن جنازہ ہوا ہے ہمارے قریبی رشتہ دار تھا بیچارہ نوجوان بیس سال کی عمر تھی شادی اس کی تیار تھی عید الفطر کے بعد یہ بیچارہ مزدوری کرنے کے لئے ٹنڈو آدم حیدرآباد سے اس طرف وہاں تیسری منزل پر کام کر رہا تھا کارخانے میں وہاں سے جو پاؤں پھسڑا ہے اور نیچے گرا ہے سمجھا سہی نیچے آیا تو سر کے طرف آیا نیچے پاؤں نیچے دونوں ہاتھ رکھے کہ بچ جاؤں گا ہاتھ دونوں ٹوٹ گئے اس کے اور سر لگا ہے دانت بھی سارے ٹوٹ گئے سر بھی ختم ہو گیا بیچارہ اسی وقت فوت ہو گیا لمحے کے اندر بھاگے بندے گئے تو تھائی نہیں جو قریب قریب جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے ہم نے یہ آواز سنی ہے کہ جب وہ گرا ہے تو اس نے کہا اللہ ہو اکبر مرنے سے پہلے اس کے زبان سے یہ لفظ نکلا اللہ ہو اکبر بس یہ لفظ نکلا گئے تو نہیں ماں بیمار ہے پہلے سے بیمار تھی چار پے پہ پڑی ہے بوڑھا والد ہے وہ بھی چار پہ پہ پڑا ہے بھائی ہیں رو رہے ہیں بس کوئی پتا نہیں کس نے کہاں مرنا ہے کل مرنا ہے وہ آیا ہے جہاں پہلے دو دن پہلے جہاں آیا والدہ کو پیسے دیے کہ یہ پیسے ہیں میرا مکان بنواؤ اور عید کے بعد میں شادی کروں گا شادی کا پروگرام بنا کر خود گیا ہے اور پھر تیسرے دن اطلاع آئی کہ وہ فوت ہوں گا. یہی ہے لعلک المیت غدا لا تدری جب ابن ادم مت اتموت او ابن ادم تو نہیں جانتا کہ تو کم مرے گا لعلک المیت غدا شاید کہ تو کل مرا ہوا ہو لعلک المصاب غدا شاید کہ تو مصیبت میں گرفتار ہو جائے کل کو ما تدرین بے تموت لسل نہیں کوئی ایک لوگوں سے جانتا اینا مر جا منل کہاں ہے مرنے کے بعد لیٹنے کی جگہ اس کی زمین سے سمندر میں مرے گا اور جائے گا یا خشکی میں نرم زمین پر یا پہاڑ میں تلا و کا اللہ بلند و بالا ہے اور وقت تمہارا ہے فارم نمبر اپنے جریل کی عبارت ہے یا ان الذي ظالم و ظال تو کلو ہو اللہ ہو فرماتے ہیں کہ بے شک وہ ذاتے پاؤ جو جانتی ہے یہ جی باتیں ساری کی ساری وہ صرف اللہ آئے دونا کل آجن سوا ہو اور کوئی بھی نہیں جانتا انہو ذو علم شہن وہ ہر چیز کو جانتا ہے, ہے اس پر مفید نہیں ہے خبیر بیمار ہو وقائن ہے ماپت کانا خبردار ہے ان باتوں پر جو تو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سمجھ رہے ہو سی اب ایک بہت بڑا اہم فائدہ ہے مجھے پتا ہے تمہارے ذہنوں میں اشکال آ رہا ہے کہ آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی یہ سوال میں انشاءاللہ شاء ابھی حل کرتا ہوں چٹکی میں سمجھا لیکن پہلے یہ کتاب کی بات پڑھ لو سنو بات پانچ باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں پہلی بات کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں دوسری بات کہ بارش کب آئی گی اس کا علم تیسری بات کہ ارہام میں کیا ہے اس کا علم چوتھی بات کہ کل کیا کرے گا اس کا علم کسی کو نہیں پانچویں بات کہ کہاں مرے گا اس کا علم کسی کو نہیں ہم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام بھی بیٹھے تھے اور آپ کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا اور ایک تیسرا آدمی بھی بیٹھا تھا جو اس آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا ہوں کر کے دیکھ رہا تھا اب وہ آدمی ڈرا سمجھا تو اس نے سلیمان علیہ السلام کو کہا کیا مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے مہربانی کرو آپ کا تخت اٹھتا ہے آپ کے پاس جنات ہیں حکم دو مجھے جو ہے وہ ہندوستان میں یا فلاں ملک میں ڈال دیو سمجھا سر مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے یہ کون ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ اسرائیل بیٹھا ہے یہ کون بیٹھا ہے یہ اسرائیل ہے اس نے کہا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے مہربانی کرو تخت کو حکم دو یا جن کو حکم دو مجھے فلاں ملک میں ڈال دے میں اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا آپ نے حکم دیا کسی جن کو اس نے اٹھایا پھینکا وہاں لے گیا اس کو وہاں فوراً اسرائیل پیچھے پہنچ گیا اس کی روح نکال دی۔ اسرائیل نے اس کو پہلے روح نکالنے سے پہلے کہا کہ میں اسریل ہوں تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں میں وہاں تجھے دیکھ رہا تھا گور گور کر اس لیے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اتنی دیر بعد اس کا روح فلاں ملک میں نکالنا ہے اب میں حیران ہوا بیٹھا تھا کہ یہ کیسے پہنچے گا وہاں بیٹھا یہاں ہے مجھے حکم ہے کہ اس کا روح وہاں نکالنا ہے اور دیر بھی تھوڑی ہے وقت بھی قلیل ہے یہ وہاں کیسے پہنچے گا اور میں اس کی روح کیسے نکالوں گا وہاں لیکن اللہ نے جی اللہ نے اسباب بنائے تو نے سلیمان علیہ السلام کو کہا انہوں نے تجھے یہاں پہنچوایا میں بھی آ گیا ہوں تیرے روح نکالنے کے لیے یہ اللہ کاب کی قدرت ہے ایسے عظیم الشان باغ کے جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہوں گے روزانہ بہرحال کل کتنی باتیں ہیں سمجھو بڑی قیمتی بات ہے پہلی بات قیامت کا علم وہ خاصا بسیتا ہے کیا ہے خاصا بسیتا ہے یعنی وہ ایک ہی بات ہے کہ قیامت کب آئے گی وہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتائی اگر بتا دیوے تو خاصا خاصا نہیں رہے گا خاصا, خاصا اور دوسری چار باتیں بارش مافل ارہام ماذا تک سے بو بے اردن وہ خواص جو ہیں وہ کلیات ہیں اور ان کے نیچے لاکھوں کروڑوں جزئیات ہیں کیا ہیں جزئی کلیات ہیں اور ان کے نیچے لاکھوں کروڑوں جو نظر ایسا بارش اب بارش جب سے جی آئی ہوئی ہے آج تک کتنی کروڑ مرتبہ بارش ہو چکی ہوگی آئے گی بھی ہوتی رہے گی اسی طرح ارہام اسی طرح کون کل کیا کرے گا کون کہاں مرے گا یہ کلیات ہیں اور ان کے نیچے بے شمار جزئیات ہیں اس لیے پہلا خاصہ جو ہے بسیتا ہے وہ اللہ نے کسی کو اللہ نے کسی کو نہیں دیا البتہ بقیہ چار خواص جو ہیں ان کے چونکہ بے شمار جزئیات ہیں اس لیے وہ خواص ہیں بیتوار کلیات کے بیتبار ہر وقت ہر بار اس کو جاننا یہ جی اللہ کی صفت ہے ہر وقت اب وہی بات جو پیچھے آ گئی ہے ہر وقت ہر بارش کو جاننا یہ کہ اس کی صفت ہے اگر بعض بارشوں کی اطلاع اللہ پاک کسی نبی ولی کو دے دے تو وہ ہمارے مدعا کے خلاف ہر وقت ہر رحم کو جاننا یہ کہ اس کی صفت ہے اگر کسی رحم کی اطلاع اللہ کسی نبی یا ولی کو دے دے تو یہ ہمارے مدعا کے منافی ہر وقت ہر بندے کے بارے میں جاننا کہ کل کیا کرے گا ہر وقت ہر بندے کے بارے میں جاننا کہ کہاں مرے گا یہ سفت کس کی ہے بعض جزیات کی خبر اگر اللہ پاک کسی کو دے دے تو یہ ہمارے مدعا کے منافی کچھ سمجھ آیا ہے محبت. پہلا خاصہ بسیتا ہے اس کی اطلاع اللہ نے کسی کو نہیں دی کیونکہ وہ ایک بات ہے اگر اس کی اطلاع مل جائے تو خاصہ خاصہ خاصا نہیں رہے گا لیکن بکیا چار خواص جو ہیں وہ چونکہ چاہے کلیات ہیں اور ان کے نیچے بے شمار جزیات ہیں اس لیے وہ خاصے ہیں اعتبار کلیت کے کہ ہر وقت ہر رحم کو جاننا ہر وقت ہر بارش کو جاننا ہر وقت ہر انسان کے بارے میں جاننا کہ کی کال کیا کرے گا ہر وقت ہر انسان کے بارے میں جاننا کہ کہاں مرے گا یہ صفت کس کی ہے اللہ کی باقی بعض بار بعض بار بار بارشیں باز باز رحم، باز باز قصب، باز باز موتیں ان کی اطلاع اگر کسی نبی یا ولی کو دے دی جائے تو یہ علم غیب نہیں ہے بات سمجھ گئی اچھی طرح سنو بات وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بریل بھی تمہارے اوپر اعتراض کریں گے کہ تم کہتے ہو کہ بارش کے بارے میں سوائے اللہ کے اور حالانکہ نبی علیہ السلام نے بارش کی اطلاع دی ہے کیا مت کے قریب بارش ہوگی جاجوج ماجود کو دھو دھو دھویا جائے گا زمین کو جوج ماجود سے نبی علیہ السلام نے وفات سے پہلے بی بی عائشہ بی, بی فاطمہ رضی اللہ تعالی کو فرمایا تھا کہ تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے جی نبی علیہ السلام نے بدر میں فرمایا تھا حاضا مسجو فلان ہاضا مسجو فلان ہاضا مسجو فلان کل فلانا کا یہاں مرے گا فلانا یہاں مرے گا فلانا یہاں مرے گا تم کہتے ہو کوئی نہیں جانتا نبی صاحب نے تو بتایا ہے سن رہے ہو تو جناب من یہ ہیں جزئیات ہاں <سلام> اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوتا کہ یہ خمسا علوم اللہ نے مجھے دے دیے ہیں پھر ہمارے دعوے کے کیا ہوتا منافی ہوتا ہمارے دعوے کے یہ واقعات منافی نہیں کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ بعض جزیات کا علم اللہ نبی ولی کو دے دیا کرتا ہے کوئی سمجھ آیا ہے اب پڑھو عبارت عبارت پڑھو عربی کی علم و حل خاص ہو بے ہی علم الخاص بھی جل والا اور علم جو خاص ہے اللہ کے پاک کے ساتھ ماکان آلہ وجہ احاطت و شمول لو وال منہا نظر آ رہا ہے ماکان آلہ وجہ احاطت و شمول لمحا وہ جو ہو گے او برتنی کے احاطے کے اور شمول کے واسطے احوال ہر ایک کے ان میں سے و تفصیل ہی الجل میں اور تفصیل اس کی اوپر مکمل طریقے کے اور شرح مناوی کبیر کبیر صغیر میں بیچ کلام کو اوپر حدیث برہدا کے جو گزر آئی ہے خمس سن لا جالم اللہ علی وجہ احاطت و شمول کلین و جزین بڑے قیمتی لاز ہیں علی وجہ اللہ وجہ احاطت و شمول کلین کلین خیال کرو خیال کرو بڑے قیمتی لفظ اوپر تری کے احاطے اور شمول کے کلی اور جزین فلا جو نافی اطلاع اللہ تعالی پس نہیں منافی اس کو اطلاع دینا اللہ تبارک تعالی کا بعض اپنے خواس کو اوپر بعض مغیبات کے حتہ کہ ان پانچ میں سے بھی چونکہ یہ چونکہ یہ چاہیں جزیا تم ماد چونکہ یہ جزئیات معدودہ جزیات ماد وجہ بتلان لکھا ہے اگلے صفحے پر وہ اردو عبارت پڑھ لینا وجہ بتران آگے لکھا ہے وجہ بتران یہ ہے کہ یہ واقعات خواص کلیہ کے بعض جزیات ہیں اور جزیات مخصوصہ کا علم آتا حضور علیہ السلام کے لیے ہمارے مدعا کے خلاف چونکہ ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خواص علم یا کلیا کسی کو آتا نہ یہ کہ ان خواص کے بعض جزیات پر کسی وقت بھی کسی کو متلے حال البتہ یہ جی ان کے سام قاصر کے ضرور خلاف ہے چونکہ ان کا گمان اہل حق کے متعلق یہ ہے کہ وہ اطلاع کے بھی منکر ہیں اطلاع کے بھی کیا اب یہاں میں بات عز کرتا ہوں جی اب معروض اہل حق بھی پہلو معروض اہل حق غالی صاحبو یہ جی دلائل جزیا تم کو قطعا مفید چونکہ کیونکہ تمہارا دعوی علم کلی کا ہے اور یہ واقعات جزئیات مخصوصہ محدودہ معدودہ ہیں سمجھ رہے ہو جی. ہاں اگر آپ حق پر ہیں تو ان خواص کے علم کلی کے ثبوت کے دلائل بیان کرو جو تم کو قیامت تک حاصل ان شاء اللہ تعالی تھوڑی سی چائے ڈالو ان کو دو اب سے میں بات وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کوش کال جو میں نے ابھی خود ارض کیا تھا دیکھو میری طرف دیکھو کہ اللہ کہتا ہے ما فل کو سوائے خدا کے اور جاننے والا اسی طرح بارش کو سوائے اللہ کے جاننے والا اور حالانکہ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں کہ فلاں وقت بارش ہوگی اور اسی طرح عورت کے رحم کے اندر مذکر ہے یا بلکہ آج کل تو ولادت کا وقت بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو بچہ پیدا ہوگا آج کل ہمارے ہاں تو یہی ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ فلاں وقت کو بچہ پیدا ہوگا اور چنانچہ ہوتا بھی اسی وقت ہے ہاں. سمجھا آگے پیچھے نہیں ہوتا یہ بڑے بڑے مولویوں کو مغالتا ہے یہ سمجھا سن جواب یہ ہے کہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو بلا اسباب ہو گئے صبح پرچی آئی تھی میں نے کہا تھا جواب آ جائے گا علم غیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت یہ ہے کہ یا علم الغیبا اے بلا اسباب و آلات بغیر اسباب و آلات کی اللہ جانتا ہے یہ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر جو رحم کا حال دیکھ لیتی ہے یہ اسباب کے ذریعے کس کے ذریعے اگلے دن تم نے تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب پڑھایا یاد ہے اللہ کے تمام کام بغیر اسباب کے ہیں مخلوق کا ہر کام اسباب کا محتاج ہے سمجھا نہ صحیح اگر الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہے تو لیڈی ڈاکٹر کو بھی پتا چلے گا اگر وہ مشین نہیں ہے تو آپ حضرت بھی اندھے ہیں ہماری طرح کچھ سمجھ آیا نہیں آیا جس طرح حکیم نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض معلوم کرتا ہے جس طرح ڈاکٹر کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے یہاں یہاں لگاتر پھیفڑے اور جل کا حال معلوم کرتا ہے اگر وہ آلہ ہے تو معلوم ہے آلہ نہیں تو معلوم نہیں ہے اسی طرح وہ ایک مخصوص مشین ہے وہ استعمال کریں گے تو علم ہوگا اگر وہ استعمال نہیں کریں گے تو کوئی علم نہیں ہوگا یہ علم جو ہے یہ تو اسباب و آلات والا علم ہے یہ تو بندوں کا علم ہے کس کا علم ہے اللہ کے صفت جو علم غیب ہے اور علم غیب تو وہ ہوتا ہے جو بلا بلا اسباب ہو بلا اسباب ہوتا ہے جو علم وہ اللہ کی صفت ہے یہ جی اسباب کے ساتھ ہے یہ جی بندوں کا علم ہے بھائی جس آدمی کے پاس آنکھ ہے وہ دیکھ رہا ہے آنکھ نہیں تو کان ہے تو سن رہا ہے کان نہیں تو بولو تو صحیح پاؤں ہیں تو چلے گا پاؤں نہیں تو ہاتھ ہیں تو پکڑے گا ہاتھ نہیں ہے تو الٹرا ساؤنڈ ہے تو پیٹ کا حال معلوم ہوگا نہیں ہے تو بس ختم یہ تو اسباب والا علم ہے یہ تو کوئی اشکال والی بات نہیں ہے علم غیب تو وہ ہے جو حواس سے بھی بالا ہوتا ہے حواس سے خمسا سے بالا ہے جو حواس کے ذریعے معلوم ہوگا وہ علم غائب دیکھنے کے ذریعے جو چیز معلوم ہو جائے وہ علم غائب سننے کے ذریعے جو چیز معلوم ہو جائے وہ علم غیب مشینوں اور آلات کے ذریعے جو علم معلوم ہو جائے اسے علم غیب نہیں کہا جاتا علم غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر حواس کے معلوم ہو جائے بغیر ہوا خمسہ کو کام میں نہ لایا جائے اور معلوم ہو جائے اسے کیا کہا جاتا ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے بات اب تو کبھی اشکال نہیں ہوگا محکمہ موسمیات والے جو بتاتے ہیں وہ بھی آلات کے ذریعے ان کے پاس دور بینیاں ہیں آلات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا اتنے اتنی رفتار سے چل رہی ہے بادل اتنی رفتار سے آ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی لمحے کے اندر اتنی گھنٹے کے اندر فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے جی اور پھر بکی آلات ان کو بتاتے ہیں یہ بادل خالی ہیں یا یہ نم ہیں پور ہیں آدھے ہیں کہاں برسیں جو ان کا اندازے ہوتے ہیں سارے یہ جی سب آلات ہیں یہ سارے کچھ سمجھ آیا ہے خرد بین ایک شیشہ ہے اس کے ذریعے تم پانی کو دیکھو تو اس میں کیڑے مکوڑے تمہیں نظر آئیں گے اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا سمجھا نا صحیح اگر دور بین لگاؤ گے تو دور کی چیز قریب نظر آئے گی دور بین نہیں ہے تو نظر تو یہ سارے اسباب ہیں یہ علوم اسباب کے محتاج ہیں اللہ جس علم کی بات کر رہا ہے وہ, وہ علم ہے جو اسباب کے بغیر ہو گئے بات سمجھے ایک بات یہ ہے اور دوسری بات ساتھ یہ بھی سن لو اللہ کی صفت کیا ہے یا عالم محفل سنو بات اللہ ہر وقت ہر رحم کو جانتا ہے بڑی عجیب بات ہے ہر وقت ہر رحم کو جانتا ہے اس وقت جتنی عورتیں حاملہ ہیں جتنی بھینسیں حاملہ ہیں جتنی بکریاں حاملہ ہیں جتنی گائے حاملہ ہیں جتنی بھیڑے حاملہ ہیں وہ ہو جتنی پرند چرند حاملہ ہے او ہر حیوان کے رحم کو خدا ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ صفت ہے کس کی ہر وقت ہر رحم کو دیکھنا یہ کس کی صفت ہے ان آگے آئے گا ایک بریلوی ہے مولوی محمود پپلانوی پی پلان پی پلان پنجاب میں ایک علاقہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا نام مراد الحما علیہ, علیہ اس نے لکھا ہے ماتستر نتفتن فیر رہ میں امراۃن اللہ ول ولی جن دورو سمجھا جب بھی کوئی نطفہ اندر داخل ہوتا ہے ولی دیکھ رہا ہوتا ہے ماتستر نتفتن فیر رہ میں امراطن اللہ ول ولیو جن زورو ولی دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھا نا صحیح بہرحال اللہ پاک کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہر رحم کا علم اس کو آئے کہ کس رحم کے اندر بھینس کے رحم کے اندر عورت کے رحم کے اندر گائے کے رحم کے اندر بکری کے رحم کے اندر بھیڑ کے رحم کے اندر سمجھا سہی اور کیا نام ہے گائے کے رحم کے اندر اور بھی کتنی حیوانات ہیں جو اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے ہوئے ہیں ہر وقت ہر رحم کو دیکھنا یہ صرف اللہ کی فضا ہے اور لیڈی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے وہ کیا ہے وہ تو جائے جس پیٹ پر مشین لگے گی بس فقط اس کا علم ہے اور کسی کا علم فقط اسی کا علم ہے اور کسی کا علم ایسا بھی ہوا ہے آج کل تمہیں علم ہے شاید یا نہیں ہے کہ جس عورت کو نیا نیا حمل ہوتا ہے نا دس دن گزرتے ہیں تو وہ بیس دن گزرتے ہیں نا حمل کو تو ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ اس کو حمل ہے لیکن اس کی صورت کیا ہوتی ہے وہ پیشاب چیک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں عورت پشاب کر کے ان کو دیتی ہے وہ پیشاب مشین میں رکھتے ہیں مشین بتا دیتی ہے کہ اس کو حمل ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی مرد کو پیشاب چیک کرانے کی ضرورت پیش آئی اور کسی عورت کو پیشاب کرنے کی ضرورت پیش آئی عورت نے بھی پیشاب دیا ان کو مرد نے بھی دیا مرد کا پیشاب عورت اور عورت کا پیشاب مرد کے ساتھ مختلف ہو گیا جی عورت کا پیشاب چیک کیا حمل ہے نام لکھ دیا زید نیچے لکھ دیا حمل ہے زید کو حمل ہے وہ چونکہ امبوی ہوتی ہے نا کام کی تو وہ پیشاب اس نے رکھ دیا وہ مرد والا پیشاب رکھا ہوا ہے عورت والا اٹھا کے چیک کیا اس میں حمل آ گیا اوپر پرچی پر زید کا نام لکھا ہے پیشاب زید کا ہے بھئی اس کو حمل ہے یہ مبال نہیں ہے جب میرے سامنے اپنا واقعہ ہے خود سمجھا ہم اس وقت موجود تھے ہسپتال میں جب ہم نے یہ جی تماشا دیکھا اور پھر لڑائی بھی دیکھی اس مسئلے پر سمجھا جی تو یہ تو مشین ہی کام ہے نا جی اب یہ کمپیوٹر ہے یہ یوں ہاتھ مارتے ہیں لکھتے ہیں ایک دو تین ہنسے لکھ رہے ہیں یہ کیلکولیٹر ہے جس سے مول فضل کریم حساب کرتا ہے دو کی بجائے تین پر اگر ہاتھ لگ جائے تو بس ختم اللہ اللہ خیر سنا سارا حساب ہی ختم یہ آلات ہیں اسباب ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک آلات کام کرتے ہیں علم ہوتا ہے آلات ختم تو علم ختم یہ کوئی علم غیر تھوڑا ہے <تصفح> سمجھا نا اب حضرت فائدہ سال سا سابقہ عبارات کے اندر سابقہ عبارات پر نظر ڈالو پھر میں تمہیں تکلیف دیتا ہوں اب مصیبت یہ ہے کہ ایک تو سفا تمہارے پاس نہیں ہے بہرحال وہ جو سفا ہے وہی وہ کھولو پیچھے یار کون سا سفا ہے تمہارا ہاں یہ والا فقطا فارا والا سفا فلم جوتلے آلے ہن مالکن مقرر بن ولا نبیجن سفا کون سا ہے تیس ہے سفا تیس یہ دیکھو لکیر کے نیچے سفتی سلا سن قلم جوتلے علیہ جوتلے کا کلمہ ہے نہیں ہے اطلاع کی نفی ہے نہیں ہے عطا کی نفی ہے نہیں آئے تو اب یہ کہنا بریلویوں کا کہ علم ذاتی کی نفی ہے اور عطائی کی نہیں یہ بھی غلط ہوا علم کون سے نفی ہے عطائی کی خود نفی ہو رہی ہے یہ کل نے کسی کو یہ جی علم عطا نہیں کیا وہ سن رہے ہو, دی دی دی ہو اچھا سی فائدہ رابعہ فائدہ رابعہ لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تحمد عبارت میں تھا بلا نبی مستفی بلا اور تم جو ابھی عبارت تم نے دیکھی اس میں تھا نبی مورفالہ کیا تھا اور تھا اور عبارت میں تھا دونوں کل لال احاجن احاجن کا کنمہ تھا جی سارے کالمات عموم کے ہیں اس کے اندر ہر انسان داخل ہے نبی ہو یا ولی ہو حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کیا داخل ہیں تو جب حضرت بھی اس میں داخل ہو گئے تو یہ کہنا کہ یہ آجت جو ہے یہ جی نبی علیہ السلام ان آیا سے مستثنا ہے یہ جی بھی چاہو گیا چاہو گیا غلط ہو گیا نبی علیہ السلام اگر مستثنا ہوتے تو مفسرین کرام کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ کو مستثنا کرتے مفسرین عموم کا کلمہ بول گئے حضرت کو مستثنا نہیں کیا معلوم ہوا آپ مستثنا نہیں ہے بات سمجھیے اب آگے فرماتے ہیں کہ ممکن ہے فریق ثانی کی دل جمعی نہ ہو تو ہم ان کی دل جمعی کے لیے خصوصی حوالہ حضرت کا بھی پیش کرتے ہیں اب پڑھو رب ایب بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا ہے رب بن حراش رضی اللہ رحم اللہ تعالی سے روایت یہ تابعی ہے فرماتے ہیں رجل من بنی عامر سے ایک جوان نے مجھے بیان کیا کہ اس نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل باقیہ من العلم شی لا تعالم ہوں ہل من العلم شی ان آیا باقی رہ گیا علم سے کوئی ایسی چیز جسے آپ نہ جانتے ہو سکال پساپ نے فرمایا لقد اللہ اللہ ہوا جل خیر البتہ تاکہ سکھلایا ہے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے خیر کو وہ انمن لکیر لگاؤ وہ انمل علم مالا یا اور بے شک باز علوم ایسے آئے جنہیں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا الخمسو چاہے پانچ باتیں ان اللہ جو نزل الگ سب علما فل ارحام ال آیتا سن رہے ہو فرماؤ حضرت نبی علیہ سلا تو تسلیم نے اپنے بارہ میں خود فرما دیا کہ اللہ نے مجھے بہت سارے علم دیے لیکن یہ پانچ علوم اللہ نے مجھے آتا اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت یہ علوم جانتے تھے کوئی کہہ سکتا ہے حضرت کا فرمان مقدم ہے یا چودہویں صدی کے ملا کا مقام مقدم ہے فرمان <gothic> علما کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر ایک بادشاہ صاحب نے خواب دیکھا اسرائیل کی زیارت ہوئی اس کو خواب میں کس کی زیارت ہوئی بادشاہ نے اسرائیل سے پوچھا کہ میری زندگی کے باقی کتنے دن رہتے ہیں میری زندگی کے باقی اسرائیل نے یوں اشارہ کیا اور گم ہو گیا اب بادشاہ کو جو جاگ ہوئی تو پریشان ہوا کہ یہ اشارہ کیا ہے بلایا معبرین کو کسی نے کہا اس سے مراد بکیا پانچ سال ہیں کسی نے کہا پانچ مہینے ہیں کسی نے کہا پانچ ہفتے ہیں کسی نے کہا پانچ دن ہیں ہر ایک نے دلیلیں بھی پیش کی لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا بادشاہ نے کہا کسی اور معبر کو بلاؤ چنانچہ امام آزم رحمہ اللہ تعالی کو بلایا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا اسرائیل نے جو اشارہ کیا اور گم ہو گیا سچا مراد ہے آپ نے فرما اسرائیل نے تجھے کہا کہ تیری موت بھی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جسے سوائے خدا کی اور کوئی نہیں جانتا سوا خدا کی اور ہم سن لمن اللہ اللہ. اللہ ہی جانتا ہے اس نے کہا یہ ہے اصل تعبیت اطمینان ہو گیا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بہرحال آپ حضرات نے قرآن پاک کی آیت بھی پہلی حدیث پاک حضرت کا فرمان بھی پڑھ لیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمار ابن مسود کا حوالہ بھی پڑھ لیا کہ یہ پانچوں چیزوں کا علم کلی اللہ کے سوا اور کسی کے پاس ہے؟ اب پڑھو غالیا نے پھیری نمبر دلیل نمبر دیکھو چنانچہ خان صاحب برلوی اور مفتی احمد یار صاحب لکھتے ہیں سید شریف عبد العزیز مسعود کتاب البریز میں فرماتے ہیں سمجھا سی ہو والے ہی سلام لاجک شہ من الخمس مزکور آ جاتے وہ حضرت نبی علیہ السلام نہیں مخفی ہوا حضرت پر کچھ ان پانچ مزکورہ خلاج سے وقفہ اور کیسے مخفی ہوئے نبی علیہ السلام پر بل اقتاب حالانکہ ساتھ کتب حضرت امت کے وہ بھی جانتے ہیں پانچ لوگوں کو حالانکہ وہ غوث سے نیچے ہیں بس کیسے ہوگا غوث نہ جانتا ہو بکیف سیدین ولاخری وہ جو سبب ہے ہر چیز کا وہ من ہو اور اسی سے پیدا ہوئی ہے ہر شے اسی سے پیدا ہوئی ہے اندازہ نبی علیہ السلام کے نام کہہ رہا اسی سے پیدا ہوئی ہے دلیل نمبر دو دونوں لکھتے ہیں الحما ما الحما اللہ ماں ابراہیم بے جوری شرح کسیدہ بردا صفحہ چوہتر میں فرماتے ہیں لم یخروجن نبی علیہ السلام من دنیا لم نی نکلے نبی علیہ السلام و تسلیم دنیا سے مگر بعد اس کے جو عالم اللہ بحاض المور الخمستے مگر بعد اس کے جو جنوایا ان کو اللہ پاک میں یہ پانچ امور اللہ نے پانچ امور بتائے ہیں تب آپ اس جہان سے تشریف لے گئے دلیل نمبر تین دم ان میں اللہ شنوائی فرماتے ہیں قد وارا دان نالم یوخر جن نبی علیہ السلام تاکی وارد ہوا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں نکالا نبی علیہ السلام کو دنیا سے کہ متلے فرمایا حضرت کو اللہ پاک نے ہر شے پر کس پر ہر شے پر متلے فرمایا ہے کتنی دلیلیں آ گئی تین دلیلیں ہیں جواب جواب یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدعا پر کہ مغیبات خمسہ کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے اور مولوی توجہ کرو ہم نے اپنے اس مدعا پر قرآن پیش کیا ہے احادیث سے مبارکہ پیش کی ہیں صحابہ کا فرمان پیش کیا حتہ جی خود حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا جی جی اس کے مقابلے کے اندر یہ علامہ سنوائی اور بےجوری سنوائی اور, جی اور, جی اور سید شریف مسعود ان کی کوئی حیثیت ہے جی قرآن کے جی جی مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت ہے ہاں یہ جھوٹھی سچی حکایتیں اور فلاں ملہ نے کہا فلاں مولوی نے کہا خبردار ان باتوں سے کبھی مرعوب نہ ہونا صاف کہہ دیا کرو کہ ہم نے پیش کیا ہے قرآن کیا پیش کیا ہے اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو قرآن پیش کرو ہم نے پیش کیے حدیث تمہارے اندر طاقت ہے تو حدیث پیش کرو ہاں قرآن و حدیث کے مقابلے کے اندر عقائد کے مسئلے کے اندر تمہیں بہجوری اور شنوائی کے حوالے پیش کر رہے ہو تو جی سن رہے ہو یہ جی جی جی جی جی ساری باتیں جو ہیں یہ باطل مردود ان کا کوئی اعتبار جی نہیں جی ہے جی کوئی ان کا مقام نہیں ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے کے اندر سمجھ رہے ہو جی جی سنو بات نبی علیہ السلام کا فرمان ابھی تم نے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے خیرن بہت کچھ سکھایا ہے وہ ان من الم مالا یام إِلَّ ہو بعض علوم ایسے ہیں جنہیں سوائے خدا کی اور کوئی نہیں جانتا حیرانگی کی, کی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے منہ مبارک سے فرما رہے ہیں کہ یہ علم مجھے حاصل نہیں ہے, ہے. نہیں اور ابراہیم بہجوری اور علامہ سنوائی کا نہیں نبی علیہ السلام کو علم ہے فرماؤ اور نبی کی بات متبرا ہے یا شنوائی کی بات محتبر ہے, ہے, ہے نبی کی بات محتبر ہے, ہے نبی فرماتے ہیں مجھے یہ علم نہیں ہے ملا کا علم ہے نبی کے مقابلے کے اندر اس کا قول متوار ہو سکتا ہے نمبر تین حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے فتویٰ دے دیا کہ یہ علم کسی ملک مقرب اور کسی نبی مرسل کو اور سید شریف مسعود کہتا ہے کہ کتب بھی جانتے ہیں غوث بھی جانتے ہیں کون جانتے ہیں کتب, کتب بھی اور غوث بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی بھی نہیں جانتا یہ کہتے ہیں کتب بھی جانتے ہیں غوث بھی تو حضرت ابن عباس کے مقابلے کے اندر ان ملاحوں کا قول موتبر ہے حیرانگی yes. کی بات ہے مسئلہ عقیدے کا ہے بنیادی مسئلہ ہے ہم قرآن پیش کرتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں جو اس کے مقابلے میں حکایتیں پیش کرتے ہیں سمجھ رہے ہو yes. یہ ملاؤں کی باتیں مردود باتیں لیں. کوئی موتبر ہے yes. نہیں ہے yes. پڑھو آپ اردو بھی پڑھو ہیرا فیری نمبر دو کہاں لکھا ہے غالیہ نا ہیرا فیری نمبر دو مغیبات بات کا علم کلیہ آپ کو حاصل تھا لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو چھپانے کا حکم تھا چنانچہ مفتی احمد جار اور بلوی احمد رضا علیہما ماں الحما اس معی کی کتاب اجبل عجاب سے نقل کر کے لکھتے آئے نو صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا علم کہا گیا کہ نبی علیہ السلام دیے گئے تھے علم پانچ چیزوں کا اندر لاکن فی آخر آخر کتمان لگن حضرت کو کتمان کا حکم دیا گیا تھا وہ حاضل قیلو ہو صحیح ہو اور یہ قیل یہی صحیح ہے وہ سمجھ رہے ہو جواب جواب وہی ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے کس کا مسئلہ ہے عقیدے اور عقیدہ کے اندر نقل کی ضرورت ہے عقل کی ضرورت جی اگر تم اس دعوے کے مدعی ہو تو تمہیں اس کے اس بات کے لیے نمبر اول قرآن کی آیت پیش کرنا ضروری ہے قرآن کی آیت اگر وہ نہیں ہے تو خبر متواتر اگر وہ نہیں ہے تو خبر مشہور یہ تو جناب امن وہ مسئلہ ہے کہ جہاں خبر واحد صحیح بھی کام نہیں دیتی یہ تو وہ مسئلہ ہے جہاں خبر واحد صحیح بھی کام نہیں دیتی تو تمہارے یہ کیل کیل جو ہے یہ صحیح ہو سکتے ہیں تم نے یہ کیلا اور ہاضل قیلو وہ بس صحیح یہ جو نرا جھوٹ ہے اور اس کو مبین ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں عقائد چند سن رہے ہو خیال کرنا مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں نیچے غالی صاحبوں کا لفظ لکھا ہے کہاں ہے غالی صاحبوں کہاں لکھا نیچے نیچے یہاں غالی صاحبوں موٹا لکھا ہے نظر آ گیا ہے سب کو وہ اور صفا ہے غالی صاحبوں ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آپ نے یہ کتمان والا نظریہ کس آجادی اس میں پڑا آئے یا کس صابی سے نقل کیا ہے باقی تمہارا ساوی اسماوی وغیرہ ہما کا حوالہ دینا یہ جی؟ مکھی پر مکھی مارنا ہے کیونکہ جیسے تم دلائل سے تھی دست ویسے ہی وہ اسی طرح جیسے تمہارا قول دین میں کوئی حجت نہیں ہے اسی طرح ان کا قول بھی کوئی حجت نہیں ہے ہیں الجواب سان یہ غالی نام مراد کے قدم پر چل رہے ہیں کتمان والا قید رافضیوں کا ہے کن کا ہے ہاں لکھا ہے دیکھو غالی صاحبان روافت کے قدم پر لکھا ہے نہیں لکھا یہ جی کتمان والا کا نہیں ہے بلکہ شیوں کا ہے کہ کو مخلوق کے نفع و نقصان کا علم غائب ہے لیکن ان کو چھپانے کا حکم ہے چنانچہ کلین علیہ مل بابو تکیا کے بعد باب الکتمان منعقد کر کے لکھتا ہے قال ابو عبد اللہ علیہ السلام جی یا سلیمان نہ کمالا دین ہنمن قدم ہو آز اللہ اے او سلیمان بے شک تم اوپر ایک دین کے ہو جو اسے چھپائے آئے گا اللہ اس کو عزت دے گا اور جو اسے پھیلائے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا خدا کرے زندگی بھر ذلیل ہوتے رہو ہے تیسرا جواب بھی سن لو تیسرا جواب جناب من یہ ہے بعد آپ نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا کہ یہ علم میں من...